نام لفظ, کا لفظ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت النازیات رکھ لیا گیا اور اس سورت کا ایک نام شاب اور ایک نام ہے سابقات جو اس صورت کی تیسری اور چوتھی موجود ہے سابقات سابقت یہ بھی اس کے نام ہیں لیکن زیادہ راجح زیادہ جو مشہور نام ہے وہ تنازعات ہی ہے اس کے اندر چھیالیس آیتیں ہیں چھیالیس آیتیں اور اس صورت کا مضمون جو ہے وہ پچھلی سورت سورت النبا کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ سورت النبا کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر تھا اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت قیامت ہی کا ذکر فرما رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جی اس کا کوئی الگ سا شان نزول نہیں ہے الگ سا شان نزول نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم کے اندر پانچ صورتی ہیں جن کی ابتدا قسموں سے ہوئی ہے قسم سے قسم اور پانچ قسمیں شروع میں آئی ہیں پانچ قسمیں پانچ قصبوں سے پانچ صورتوں میں پانچ قسموں سے ابتدا ہوئی ہے اس میں سے ایک صورت ون زیاتی غرفہ بھی ہے ایک صورت یہ ہے کی جو سبزی سے جان نکالنے والے ہیں تو قسم سے قسم ہے یہ قسم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے یہ پانچ قسمیں شروع میں اللہ رب الب پڑھیں گے پانچ قسمیں ہیں اسی طرح یہ پانچ قسمیں پارہ نمبر تیئیس سورہ پارہ نمبر تیئیس سورہ سوت اس میں بھی اللہ رب العزت پانچ قسموں سے سورت شروع پر مارے وقت فاقہ فزاجرات شجرا بالمدبرات امران یہ اس طرح پانچ قسمیں ہیں اس کے اندر اور پارہ نمبر 26 میں سب سے اخر سورت سورت ساریات اس میں بھی اللہ رب العزت نے پانچ قسمیں اٹھائی ہے شروع میں وزب یہ اس کے شروع میں بھی پانچ قسمیں اور ایک صورت ہے انتیسویں پارے میں جو سورت النب سے پہلی سورت سورہ مرسالات آپ کے پاس اگر قرآن حکیم موجود ہے آپ کے سامنے پورا قرآن حکیم ہے تو صورت النازعات سے پہلے صورت ہم نے پڑھی اور اس سے جو پہلی صورت ہے سورہ مرسلات جو انتیسویں پارے میں آتی ہے آخر میں اس میں بھی اللہ رب العزت نے پانچ قسمیں اٹھائی ہے سورہ مرسلات المرسلا صلافات اس کے اندر اس کے شروع میں بھی پانچ قسمے ہیں اور ایک صورت ہے صورت العادیات ولادیات غبحہ وہ جو چھوٹی سی صورت ہے اعزاز الزلۃ الز الز کے بعد ولادیات غبحہ اس کے اس کے شروع میں بھی پانچ قسمے ہیں ولادیات غبحہ پلموریات قضحہ فلمغیرات صبحہ اثر و نبی نقوت و نبی جماعت اِدھر بھی پانچ قسمیں ہیں تو یہ پانچ صورتیں ہیں فوقت زاریت اور مرطلط آادیت اور نازیات समझ में आ गई जी मुश्किल तो नहीं मुश्किल तो नहीं लग रही बात ون زیات غرق پہلے ترجمہ کا معنی ہے قسم کا معنی قسم وو کا مانا اور بھی آتا ہے لیکن یہاں پر وو قسم قسم کا و ہے قسم ہے النازعات نازیات کہتے ہیں زور سختی سے کھینچنے والے سختی سے کھینچنے والے اور غرقہ کا معنی ڈوبنا غرقہ کا معنی کیا ہے ڈوبنا زیادہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے قسم ہے فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں یہ قسم کھائی ہے فرشتوں کی یہ قسم کھائی ہے فرشتوں کی اور یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ پانچ قسمیں عرت نازیات کے اندر یہ فرشتوں کی قسمیں فرشتوں کی کھائی ہے اللہ رب العزت نے قسم ہے فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں غرقہ کا معنی کیا ہے ڈوبنا یعنی اس کا فرشتے جو جسم میں غوطہ لگا کر جان کو جسم کے اندر گھس کر جان جان نکالتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض گناہ لوگوں کی جان نکالتے ہیں جس سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں نفس سے خبیص نکلو تم خبیص بچے روف جو ہے جو وہ خبیص ہوتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں نکلو خبیس بدن کو آپ نے آباد کیا تھا خدا کے غضب کی طرف نکل وہ رو نہیں نکل کھینچ کر نکال لیتے ہیں کیونکہ جو گنہ ہوتے ہیں بدکار لوگ ہوتے ہیں سامنے آخرت کی زندگی نہیں ہوتی آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے فرشتے پھر زبردستی ان ہیں اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر کرتا رہے اس لیے مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ زندہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اچھا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ اللہ سے ہوگی جنت ہوگی اس لیے جب فرشتہ جان نکالنے آتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے مگر کفار جیسی حالت نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے زیادہ وقت اور آگے وَنَّ قسم ہے واؤ کمانا قسم قسم ہے ان شو ناشتو... نا شوت کمانا ہے بند کھولنا کھولناش کمانا ہوگا بند کھولنے والے جمع ہے جمع ناشکنے والے اور نشق اور کمانا کیا ہے بند کھولنا بند کھولنے والے بند کھولنا جس چیز میں پانی ہو یا ہوا ہو تو اس کا جو ہے اس کو سارا پانی اب اگر اس کی ٹوٹی کھول دو تو اس کا سارا پانی کیا ہو جائے گا نکل جائے گا اس کو کہتے ہیں بند اس آیت کے اندر مسلمانوں کی روح کو بند کھولنے کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ جس طرح انسان آسانی کے ساتھ بند کھول دے آسانی سے کوئی مشقت نہیں ہوتی سختی نہیں ہوتی بالکل آسانی سے بند کھول دیتا ہے سارا پانی نکل جاتا ہے ہوا نکل جاتی ہے کسی چیز کے اندر ہوا ہو یا پانی ہو تو بند وہ ساری چیز اس سے نکل جاتی ہے تو مسلمانوں سے, سے جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو بالکل اسی طرح آسانی روح نکال دیتا ہے اور سختی نہیں ہوتی اس کے اندر بات سمجھ میں آ رہی ہے جی او او او ترجمہ بنے گا شاید کیا پورا ترجمہ یوں بنے گا ون شا تین اور قسم ہے ان پرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں جو بہت وسطہ بیہات اور قسم ہے وہ قسم بیہات تیرنے والے تیرنا سبہن کیا مانا ہوگا تیرنے سبہن تیرنا اور قسم ہے ان پرشتوں کی جو ہوئے چلتے ہیں مراج تیزی سے چلنا جس طرح تیرنے والا یا کشتی وغیرہ میں سوار سیدھا اپنے مقصود کی طرف تیزی سے چلا جاتا ہے اسی طرح ملائی کا موت کے وقت بھی انسان کیس کر کے تیزی سے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں طابحاتی صبح اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی اور یہاں پر تیرنے سے کیا مراد ہے تیزی مراد ہے تیزی مراد ہے کہ جس طرح انسان دریکی وغیرہ میں سفر کرتا ہے تو اپنے منزل مقصود تک پہنچ تو جلدی سے پہنچے گا تیزی سے پہنچے گا اگر یہ تیرے گا نہیں یہ غار نہیں ہوگا تو یہ اپنے منزل مقصود تک تیزی سے پہنچ پائے گا کبھی نہیں پہنچے گا تو اسی طرح فرشتے انسان کی روح کو قبض کر کے تیزی سے آسمان کی طرف طرف چلے جاتے ہیں یہ معنی ہے وسطہ بق سابقات جمع ہے اس کے معنی ہے آگے نکل جانے والے آگے نکل جانے والے سب کا آگے نکلنا آگے نکل جانا آگے نکل جانے والے اور سب کن کا مانا کیا ہے آگے نکل جانا کے فرشتے صرف جان نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آگے بھی بڑھتے ہیں روح کو لے جانے کے لیے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سبقات بھی لے کر جاتے ہیں توانا قسم ہے سابقاتی سابقہ قسم ہے جو ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں نسائی شریف کی حدیث ہے لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک روح کو لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں نسائی شریف کے حدیث اب آخری قسم فرشتوں مدبرات اسی طرح جمع ہیں کام کی تدبیر کرنے والے تو کی جو ہر معاملے کا انتظام کرتے ہیں ہر کام کا انتظام کرتے ہیں پھر قسم ہے ان پر کی جو ہر کام لاہ کے ہر کام کا انتظام کرتے ہیں یعنی اس آیت کا مطلب ہے یہواب کا حکم ہوگا یا یہ روح جنگ کا سامان جمع کریں گے اور جس روح راب ہوگا تو اس کو تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ اس کو تکلیف میں ڈالو بس اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی سب کو بات سمجھ میں آ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو ترجمہ تفسیر جیب. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ